وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس تاخذوني وامي الهاين من دون الله کیا اپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو اللہ تبارک و وطالیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کل بروز قیامت بیان فرمائے گا اور عیسائیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمائے گا کہ اے عیشا علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا کیونکہ عیسائی آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھے خدا سمجھنا اور میری ماں کو خدا سمجھنا اور میں خدا کا بیٹا ہوں نوزب اللہ مزالک یہ باتیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی یہ جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اشارہ فرمائے گا اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو اور میری ماں کو خدا بنا لو مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ سوال جیسا کہ آپ نے سنا عیسائیوں کو تنبیہ کے لیے ہے ان کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے اولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحان کا ا پرور د تجھے پاکی ہے ماں یقون میں ناجائز بات کے ہی نہیں سکتا تو جانتا ہے تجھے پاکی ہے کہ میں ناحق اور ناجائز بات کے ہی نہیں سکتا ان کن تو ہو میں نے کہا نہیں ہے اور اگر میں نے کہا ہوتا فقد عالم تو تو اسے جانتا تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کالم معافی نفسی اب جب چونکہ آپ نے اللہ کی جناب میں یہ عرض کرنا ہے تو اللہ کی جناب میں عرض کرتے وقت آجزی کا اظہار اور اپنی کمزوری کا اظہار آپ نے کیا کہ وہ خالق کائنات ہے ساری قوتیں طاقتیں اسی کے پاس ہیں جس میں جو طاقت ہے قوت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے وہ باتیں جو میرے جی میں ہیں اور جن باتوں کو میں جانتا ہوں تا علم معافی نفسی تو بھی جانتا ہے کہ میرے جی میں کیا ہے ولا عالم معافی نفسی اور تیرے علم کو میں نہیں جانتا یعنی جو تو مجھے عطا فرماتا ہے وہی جانتا ہوں اور تیری عطا کے بغیر میں کچھ نہیں جانتا کا انت اللہ ملغیوب بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے حقیقی عالم صرف اللہ ہے اور جسے بھی علم ملا اللہ کی عطا سے ملا حقیقی مالک صرف اللہ ہے اور جسے بھی کسی چیز کی ملکیت ملی وہ اللہ کی عطا سے ہے جب یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر ایک ہمیں درس ملتا ہے وہ درس یہ ہے کہ جب ساری قوتیں اللہ کے قبضے میں ہیں تو بندہ پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے وہ اللہ سے قرب کیوں حاصل نہیں کرتا وہ یہ کیوں نہیں کہتا افق بد امری اللہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا زبان سے تو کہتا ہے کاش دل سے بھی وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپت کر دے پھر وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہوگا اور دنیا کے معاملات بھی اس کے سمر جائیں گے اور ایک ایسی کامیاب زندگی گزارے گا کہ پھر انشاءاللہ جنت الفر دوست محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا ما قلت قلطم امر تنی بھی حضرت عیشا علیہ السلام عرض کریں گے پرور میں نے ان لوگوں کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا ربی و رب کیا لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور کن تو علیہم شہید اماں تم تو فیم <فیهن> جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے انہیں شرک سے بچایا میں اس پر گواہ ہوں کہ جب تک میں موجود رہا میرے ماننے والوں نے شرک نہیں کیا فلما توفئی تنہیں پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنتا تو انتر رقیب علیہ تو ان لوگوں پر گواہ ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ خود شرک میں مبتلا ہوئے ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کے ماننے والے گمراہی کی طرف چلے گئے اور اکثر شرف میں مبتلا ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جس طرح تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے اسی طرح حضور کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کی امت حضور کے جانے کے بعد حضور کے وسالے ظاہری کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد انہوں نے شرک نہ کیا اور نہ آئندہ کبھی شرک کرے گی بخاری شریف کے حدیث پاک پہلے بھی عرض کی تھی ولاکن اخواف ونت نا فسو فی خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو میری امت میرے جانے کے بعد شیخ مبتلا نہیں ہوگی ہر اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرستار ہو جاؤ گے وہ انت اعلی کل شہ شہید اور تو ہر چیز پر گواہ ہے ان تو آج دے بھوم نہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں وہ ان تفر ل اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ان نقا انت عزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے اللہ تبارک کو تعالی نے قانون اشاد فرمایا کہ جس نے شرک کیا جس نے کفر کیا اور اس کا خاتمہ شرک یا کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ چاہے کتنا بھی گناگار ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا چاہے کچھ عرصہ جہنم میں جل کر جائے یا اللہ کی رحمت سے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تو آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے ایک موقع پر سورت المائدہ کی تلاوت فرما رہے تھے راوی کہتے ہیں جب آپ رات کو نماز پڑھتے ہوئے تحجد میں اس آیت پر پہنچے تو آپ اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے اور اس آیت کی تکرار کرتے رہے اور اسی آیت کی تکرار کرتے کرتے کرتے صبح سادق ہو گئی پوری رات گزر گئی ان تو آج دے اپنی امت کو یاد کیا اور اللہ کی جناب میں از کیا پرور اگر تو عذاب نازل فرمائے گا تو یہ تیرے بندے ہیں وہ ان تک فرو اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو ان نقاط عزیز اور بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یاد میں روئیں پاؤ مبارک پر ورم آ جائے بسا اوقات آپ اتنا روئیں کہ آپ کی داڑھی شریف بھی تر ہو جائے زمین مبارک بھی تر ہو جائے صرف امت کی یاد کر کے اتنا اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں اور امتیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے عزن سے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر انور میں موجود رہ کر پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے محبوب رنجیدہ ہوتے ہیں جس کا یہ عقیدہ بھی ہو اور پھر وہ گناہ کر کے اپنے پیارے محبوب کو رنجیدہ کرے یہود و نصارہ کی ایک کلچر و تہذیب پر چلے اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ دے بتائیے وہ کیسا عاشق رسول ہے اللہ تعالی ہمیں سچا اور حقیقی عاشق رسول بنا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اور وہ جنت میں جائیں گے اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے اور سچ کو قائم دائم کرنے والا بنا دے لہم جنات تجری من تحتها تاشتی ان کے لیے باغات ہوں گی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین فیح ابدن ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کیا فضیلت ملے گی سبحان اللہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوگا وہ ردو اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ذالک الفوز العظیم اے لوگوں یہی بڑی کامیابی ہے یہ کوئی کامیابی ہے انسان مال کما لے بینک بیلنس ہو جائے گاڑیاں ہو جائیں فیکٹریاں ہو جائیں اور سمجھے میں کامیاب ہو گیا اور مرتے ہی قبر میں جائے تو کچھ بھی نہ ہو اور وہی لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے سارا یہی رہ جائے کہ کامیابی عارضی ہے حقیقی کامیابی ذالک الفوز العظیم وہ یہی کامیابی ہے جس سے اللہ راضی ہے وہی کامیاب ہے للہ کو سماوات اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے معافی ہن اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا بھی بادشاہ اور مالے کے حقیقی اللہ ہی ہے وہ ہوا کل شعی ان اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چاہت پر قادر ہے